السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ مزید پیر کراچی اللہ مولا حضرات مجھ سے فیس طرح میرے دوستوں نے بھائیوں نے ساتھیوں نے آپ کے سامنے سربر قائل حدرت محمد رفیع اللہ سند اللہ علیہ نے ہندو صدم کے صحاب کرام کے بارے میں اور ان کے مناقب ان کے فضائب ان کے محمد کے بارے میں رام وسلم کی روسی میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ان خیالات میں کہیں کہیں اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ لوگوں نے ہم آج کل کے اس دور میں جبکہ ملک کو اشتہار اور اقتصاد کی الگ ضرورت ہے اور جبکہ ہمیں میں فیصل ہوتا ہوں اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا آگے کرنا چاہیے تھا کہ ہم ایک سیسہ کھلائی ہوئی دیوار بن کر اسلام کے دشمنوں کے خلاف اللہ کے دشمنوں کے خلاف اللہ کے حبیب کے دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر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 جس پر جھگڑا کیا جائے پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے درمیان ان کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا ہے اس بات پہ ہم جھگڑ ہے یا بات ایسی ہو جس پر اختلاف کی صورت میں کوئی حل نکلا کوئی نتیجہ نمودار ہو جائے تبھی جھگڑنے میں کوئی فائدہ ہو سکتا کہ میری زمین ہے دوسرے نے لے لی ہے میں جھگڑ رہا ہوں تاکہ میری زمین واپس لے جائے گھر کو واقعی نہ چاہیے لیکن یہ جھگڑا ایک ایسا ہے جس کا کوئی فائدہ کوئی نتیجہ اور کوئی ماحقل نہیں بات سوائے اس بات کے امت کے چہرے میں ان پاک ہستیوں کے بارے میں سکون کو سب بھاگ پیدا کی جائے کہ اگر وہ پاک موجود نہ ہوتے تو آج ہم ہمارے گھروں والے ہماری اولادیں ہمارے آبا و آج مسلمان نہ ہو آج ہم بھی بادہ سے پار رہنے والوں کی طرح جلو پہن کے تین سو ساٹھ گداؤں کے پرستار ہوتے ان کی پوجا کر رہے ہوتے آج اگر ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو ہلکا بگوسان اسلام کہتے ہیں نبی کے جان میں ہمارا شمار ہوتا ہے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 ہم اسی درخت کو کاٹنے کے لیے ہاتھ میں فلارے لے کے دوڑ رہے ہیں آج کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر سدیپ نہ ہوتا فاروق نہ ہوتا دنورین دن نہ ہوتا رضوان اللہ رحمت مئی علی مرتدا نہ ہوتے رضی اللہ تعالی ہو ہم لے میں مسلمان ہو اور پھر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 پرچر لڑانے کے لیے جگہ کس نے بچتی تھی کبھی سوچا ہے علی کا بہت بڑا سوال ہے رضی اللہ ہو تعالا چل کٹانا وہ آگے چلو وہ خیر کا بہت بڑا احسان کہ اس نے تمہارے انسان نے امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ڈوبنے سے بچایا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 سبھی تو ہم کو اس کو بچانے کی ضرورت نہ پیش آئی سبھی تو علی کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کھوپر کی طرف آ کر کسی لشکر سے لڑائی نہ لڑنی پڑی اگر بیٹا لڑ سکتا ہے تو باپ کی زندگی میں ناؤ ڈوبتی نظر آتی تو وہ نہ لڑتا جس کی تو ہینتا لے کبھی تم نے سوچا ہو یہ چشمے اختبار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 ان لوگوں بہت امی وقت ابھی اب آج صرف میرا کچہ نہیں میرا بات سی ہے میں نے سوچا تھا کہ ان میں ایک کبھی پالت کا میرا بڑا پیٹر وکیل ہوگا میں نے سوچا تھا کہ ان میں ایک کری ہوگا میں نے سوچا تھا ان میں ایک پارٹنا ہوگی میں نے سوچا تھا ان میں ایک حصل ہوگا میں نے سوچا تھا ان میں ایک حسین ہوگا لیکن جب میں نے کافی کو اٹھایا جب میں نے تمہاری کتاب لے کچی کو اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا تین آدمی بچے ایک سلمان تھا دوسرا ابو تھا تیسرا مداس تھا اور انہیں کہ یعنی کا کہاں ہم تو تمہارے تمہیں بھی زندہ کرنا چاہتے ہیں خدا کی قسم ہے ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم تمہاری تباہی کی دعا نہیں مانتے تمہاری ہدایت کی دعا مانتے ہیں ہم نہیں مانتے اس لیے کہ میرے دین میں تبالا ہے ہی نہیں میرا دین تبلنا ہی تبلا ابھی پکایا تب بھی تبل سائنس ہو تب بھی سمجھ لو گرین لینڈ ہو تب بھی سمجھ لو حیدر ہو تب بھی سمجھ لو حزر اور کے ہاتھ میں آیا ت نے میرے بڑوں کو ڈالی دی اور نہ جانا کہ اپنے گھر سے بھی کر رہا نے سوچا مسئلہ جن کا مطلب پیار کا ہوتا ہے وہ اپنوں کو بھی بچا لیتے ہیں میدانوں کو بھی چھینکے نہیں دیتے اور جن کو دشمنی کی عادت پڑ جائے اور جن کو کاٹنے کی عادت پڑ جائے وہ جڑے ہوئے کنکوں کے ساتھ ساتھ سر شبد و شاداب درختوں کو بھی کاٹتے ہیں تمہیں ساتنے کی عادت پڑی گئی گالی دینے کی عادت پڑی ہوئی اور حاضر عبداللہ صاحب زور لگا رہے تھے نبی پہلے بات کون سا ہے بیویا ہیں کہ بیٹے ہیں کہ گھر والے بات ٹھیک تھی لیکن میں کہتا ہوں عام صاحب یا سیدھی شادی کون سے ان کو کہو جن کو تم ایسے بات مانتے ہو ہم انہی کے ساتھ چلنے کے لیے تم چلے تو صحیح ہمارے پاس آؤ تو صحیح اور دل تبدیل کرے تو صحیح سینوں سے لگو تو صحیح اور تم ان کو ایلے بیس نہ مانو جن کو قرآن کہتا ہے تم ان کو ایلے بیس مان لو جن کو تم کہتے ان کو مانو اور ان سے پرسدل کے بارے میں پوچھو اور ان سے تو ان کے بارے میں پوچھو اور ان سے پرسن کے بارے میں پوچھو اور جاؤ میں گلگلانا کو اٹھاؤ یہ بانی صاحب بھی جوش میں کہہ رہے تھے پریشان تھے ہم لائن کی پریشانی کو دور کرنا کہہ رہے تھے تم محد البلاگا لے کے آنا ہم کلا لے کے آئے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں تم محد البلاغا لے کے آؤ ہم محد البلاغا تمہیں کھول کے دکھاؤ تو آؤ تو صحیح آؤ تو صحیح قدم ہے اپنے پرو بہار کی کافی ہے گا اپنی کتاب کا نام لے کتاب تمہاری زبان ہماری مزہ کیا ہے رزا کیا ہے اپنی کتاب کے حوالے سے منوانا یہ کیا بہادری کی بات اپنی کتاب نہیں کتاب تمہاری ذرا ہماری انگلیوں کو لگنے دو دیکھو کیسے بولتی ہے تم نے کتاب رکھی ہوئی ہے بند کر کے ہم نے کتاب تمہیں کھول کے دکھائی اور بیبانوں سے نہ پوچھو اپنوں سے پوچھو جن کو تم رہے یا کہتے ہو میں حضل تمہاری کتاب تمہاری چھپی ہوئی تمہاری سارا کرنا کال تمہارا پیاری تمہاری روپ تمہارے پرن کی تمہاری روشنی ہے آج آپ سن لے علی آیا ہے رضی اللہ تعالی اور اس پرن کے ساتھ لوگوں نے کہا علی اس نام کو جا کے سمجھاؤ سمجھانے کیا لو کیا محض بنا لو کاوے کے رب کی قسم ہے اس گاؤں کے چوبری موجود ہیں حکومت کے سی آئی ڈی کے لوگ موجود ہیں اور ہم تو ایسے خوش نصیب ہیں جہاں ہم جاتے ہیں سی آئی ڈی تو پیسے لاتی ہے ہمارے لیے ہاں اس لیے کہ میں سجکتا ہوں دلے یوگا میں کاٹے کی طرح میں سجکتا ہوں دلے یوگا میں کاٹے کی طرح اور تص اللہ ہو, اللہ, ہو, اللہ ہو اور میں تجھے بتلا ہوں جاسل بلا میں کیا لکھا ہے اسی لاہور میں رہتا ہوں اسی جگہ بتا ہوں حوالہ میرے تمہیں اور جاؤ اس گاؤں کے چودھریوں تم دعا نا کابے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں حوالہ غلط ثابت ہو اور پاک کچھ نہیں اپنی گاڑی کو انعام میں دینے کے لیے تیار ہوں جو حوالہ غلط ثابت ہے اور, اور, اور جس کو والے بات کہتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں علی تم سید اہل بات ہے زندورین کے بارے میں تم کیا کہتا ہے کیا کہیں زندو رین میں خود کو لوگوں نے کہا سمجھاؤں اور لوگوں نے کہا خود کو اور یہ سبائی سے کہنے والے مجبور کرنے والے کہتے تھے یہ باب علم ہے اور جو علم کے دروازے سے نہ گزرے اس کا علم نہیں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 وہ تو بات کی بات ہے کہ ہمیں بیس اور سکھ وہ بھی فیصلہ کر لیں گے تم انہیں کو مان کہ یہ بھی ہمارے ہیں اور ہمارے کبھی ہم کو چھوڑ کے جا سکتے اور جن کے ہوتے ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں جن کے ہوتے ہیں ساتھ ہیں اور دیکھنا پھر کس کے ہیں کتاب تیری ساتھ میرا اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سرکار کے بولے جادو وہ جو سارے کہا جو تھی جانتا ہے جو ہم جانتے ہیں تو جانتا ہے جتنا نبی نے ہم جتنا نبی سے ہم نے سیکھا اتنا توں نے سیکھا جتنا نبی کو ہم نے دیکھا اتنا توں نے دیکھا اور اب بکروں نام نے اب وہ وہ بھی نبی کے پاس بیٹھے انہوں, انہوں نے بھی نبی سے سیکھا انہوں نے بھی نبی سے حاصل کیا بوبی نبی کی صحبت سے اکثیر بنے بوبی نبی کی صحبت سے کندن بنے بوبی نبی کی نظر سے رات کی برندیوں سے ہم گراج ہوئے لیکن اس نام ایک شرط تج کو حاصل ہوا جو ان کو حاصل نہ ہوا مل کر ملتے نہیں من بنانا اور کچھ کا ندی نے دو دے دیا بھی کہاں میں کسی دوسرے کو دو نہیں دی تو صحیح ان کو برا عثمان تو کہتا ہے تج کو نبی نے دھو دی کائنات میں کسی کو کسی نبی نے دھو بیٹیاں برباد ہو رہی تھی براثت کیا کہوں ارالی بلبلوں نے کمریوں نے اندریبوں نے چمن میں ہر طرف बिखरी पड़ी ہے بھاپا میں کیا کہوں وقت تھوڑا بات بہت ہی چیز چاہتا ہے کہ تھوڑے وقت میں کچھ کہہ جاؤں سن لو ذرا توجہ سے سننا کہہ رہے تھے مسئلہ ملا سکتا ہے کہتے ہیں وارث کا صاحب نے خوبصورت حسار کیا اور میں کیا کہوں اور ایک طریقے سے سنوں کہتے ہیں یہ وارث ہے خلا کیوں وارث ہے کہتے ہیں چپے کا بیٹا ہے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 کہ نبی نے رات کی تاریخی میں اس کو اپنے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ماتھا چھوڑا روزوں کو اپنے لڑاؤ مبارکہ سے لڑایا محمود وپس کے ہوتی اللہ قرآن دارا مجھ پہ ہے سمجھائی اس کو ہے وہ نہیں تھا تو نہیں تھا اور چلو بات چھوڑو چکے کا بیٹا تو بیٹا ہے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 رہن <تصف> کے گھر دو بیٹیاں تھیں اس کو پوری کوئی بات کرتے ہو وراثت کی بات اور وراثت وہ لوگ بات کرتے ہیں قاضی صاحب نے تو ویسے ہی ہماری وجہ سے بات سے مختصر کر دی وراثت جن کا مذہب ہی وراثت پر ہے تمہیں پتہ نہیں ان کے مذہب کی بنیاد وراثت پر بات کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد پوتا پوتے کے بعد پوتا توتا پر اوٹے کے بعد اس کا پوتا پھر اس کا پوتا پھر اس کا پوتا اور جب نوجاب نہ ہی کہیں گے امامت ہی ختم ہو گئی تمہاری تمہارا تو مسئلہ ہی بتا سکتے ہیں؟ جب بیٹا نہ رہا تم نے امامت بھی گم کر دی تمہاری بات کیا تم کیا احتراج کرتے ہو میرا راست کوئی مسئلے ہے آپ میں آپ سے پوچھوں اہل بیت آج فاروق کو صدیق کو برا کہتے ہو ان پہلے بیک سے پوچھو ان کی قطعیت کیا تھی جاؤ اٹھاؤ کتاب الشافی کو تمہارے یہاں ملتبا کی نام اس کا ملتہ تھا تم نے کہا اس کا نام ملتہ نہیں ہدایت کا نور ہے ہم نے کہا کتاب اس کی حوالہ علی کا زبان میری اور زبان تیرا سننے لگاؤ عثمان مان کے بارے میں یہ کہو عمر کے بارے میں کیا کہا وفاق ہوئی شہادت ہوئی کپن پہنایا گیا سیش چاول ان کی گاہ سے مبارک سے ڈالی ہوئی حلی کو خبر ہوئی آنکھوں میں آنکھ آئے سدموں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا جوان بیٹے حسن نے سہارا دیا دوسری طرف سے حسین نے پکڑا بابا کیوں روتے ہو کہا جمر اکیلا نہیں گیا اسلام چھوٹنے لیا ان سے پوچھو ان سے پوچھو کیا کہتے ہیں آ تو صحیح آ اس سے پہنچ کر بھی آیا تھا جب کے سدیپ کو پرانے میں لہلا کے رکھا گیا تھا کہ اللہ میری ایک بڑی آنسو کتاب شاپری علم الحما کی تلخیص الافری تسی کی ہماری اتنے بابر کمنی کی تینوں کتابیں تمہاری حوالہ یہاں علی گڑھ دن تیروں زبان دوڑی غلط ہو تو گردن کو کٹوانے کے لیے تیار ہو حضر آباد کیا کہا کہا اللہ ایک ہی آرزو ہے سننے والے سن رہے ہو کہا علی کیا آرزو ہے کہا آرجو یہ ہے اللہ مجھ کو بھی اس طرح کا بنا دے اللہ مجھ کو بھی, نہیں بھی. علی جس کی طرح بننے کی دعا کر رہا ہے تو اس کو گالی دے رہا ہے کبھی سوچا کبھی سوچا اور اگر یہ برے تھے وقت بارہ بجے تک کیا میرے خیال میں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 اپنے پیاروں کے نام پہ کس کے نام پہ رکھتے ہو اور بولیو اپنے پیاروں کے نام پہ اپنے یاروں کے نام پہ اپنے ماں باپ کے نام پہ اپنے دلداروں کے نام پہ اپنے سینے میں ٹھنڈک والوں کے نام پہ کہتے ہو کہ وہ مٹ گیا ہے میرے گھر میں اس کا نام زندہ رہے اس کی یاد زندہ ہے رکھتے ہو کہ نہیں علی میں نام رکھتے پہلا بیٹا حسلان کے بعد ہوا کہ یہ نام حضور نے رکھے یہ نام علی نے نام رکھا اٹھا تو صحیح ذرا اپنی کتاب ایک ساتھ شیخ مصیب کی جلوں میں یون ملنا باقر مجھے کی فصول الگ حمایت میں کی کٹبندوں میں اربلی کی اٹھاؤ میرا کتاب کتابیں تیری پوچھنی سے آج تیرے گھر بچہ ہوا نئی کیا رکھ رہا ہے چ بچہ ہوا اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھ رہا ہو علیہ وسلم دوسرا بیٹا ہوا علی عمارت ہو گھر دوسرا بیٹا آیا کس کے نام پہ نام رکھ رہے ہو کہاں نبی کے یار غار کے نام پہ ابو بکر رکھ رہا ہو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 بد مزا بھی نہیں ہوتے اور کہتے کیا ہے کتنے سیڑھی ہیں تیرے لب کے رے گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوئے کیوں بے مزا نہیں ہوتے سوچتے ہیں کہ گالی دینے والے نے ہم کو ہماری وجہ سے تو گالی نہیں دی ہم نے قتل نہیں کیا چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں ڈالا کیا کیا ہے محبت کے یاروں کی محبت کو اپنے سینے میں سنوئے ہوئے اور تو کوئی جرم نہیں کیا گھومنے نہ کر رہے کسے را نہ پوچھتا ہے جرم ہمیں کہ راستے روئے سجتا ہے اور سر لو قسم ہے تعلق کے نقلی ہم تو ہیں محبت والے ہم نے تو حضرت اصمد کو بھی اس لیے پیار کیا کہ آزاد ندیمہ نے پیار کیا تھا اور ہم نے سو بھی اس لیے پیار آ کہ نبی سے پوچھا گیا تھا اس کائنات میں سب سے پیارا کون ہے تو اس نے کہا تھا سدیکا کا بہت صدیق ہے ہم نے تو اس سے بھی پیار کیا تو نبی کی وجہ سے ہم نے تو ارو کو پیارا جانا تو نبی کی وجہ سے جانا ہماری علی سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں اس سے بھی پیار کیا تو نبی کی وجہ سے کیا ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کو پر چومتا ہے اس کو میری نگاہیں چومتی ہیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہمارا تو مطلب یہ ہے ہمارا تو نظریہ یہ ہے اور جال یہ تھا کہ اس لیے بدمیزہ نہیں ہوتے کہ کمزور ہے میرے طاقت ہے اور طاقت و قوت کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو آؤ ذرا عمر کی تنگ سے دیکھو ہم سے زیادہ کائنات میں طاقتور کسی نے نہیں دیکھا جب وہ تنظ لہراتا تھا آسمان کی پریشانی پہ پر شکن پڑ جاتا تھا تم نے دیکھا ہی نہیں جس سے ہم نے نہیں کہے کہانیاں ہم نے بیان نہیں کی کہانیوں کو اپنا مزہ وہ بناؤ جس کے پاس اصل نہ ہو جس کے پاس اصل ہو اس کو کہانیوں کی احتیاط اور ضرورت باقی جھوٹتا سابق ہو جس کے پاس سچ نہ ہو اور جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ کولا کے خالی ڈھکنے اپنی جیل میں ڈال کے ان کو کھٹاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے پیسے ہیں اور جس کی جیل میں روپے ہیں وہ کبھی کسی کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا تو بنا کس سے ہیبل کے دروازے کے تنا کس سے دل پتا ہے حیدری کے تو جو جیتا ہے کس سے بنا میں کہتا ہوں جو ایران کے جینٹر کس طرح سے پوچھ وہ کون تھا جس کا لو متا تھا تو کچھ نرٹنا شروع کر دیتا پوچھ رہا ہے تو ان سے پوچھ مجھ سے کیا پوچھتا ہم سے کیا کرتا وہ کون تھا جس نے اور اپنے پیروں کے نیچے روا وہ کون تھا جس نے کیسروں کس طرح کے ایونوں کو پونا کیا وہ کون تھا جس نے شہنشاہوں کے تاجوں کو فقیروں کے قدیوں میں ڈالا تھا وہ کون تھا ہم کو قصے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کہانی کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے گھر سے پوچھ ہم سے نہ پوچھ بحب البلاغہ سے پوچھ پوچھ بحب البلا سے وہ کام تھا کہ کائل کس کو کتب سمجھتی تھی وہ کام تھا کہ ساری کا کو تو سمجھتی تھی اس کو دانوں کا علاج سمجھتی تھی پوچھ جا کے محضل بنا لاتا اٹھا کے بدلا دولوی کو کہے کہ گھنٹے کے لیے کتاب مجھ کو دے کی قسم ہے اس کی سیاہی کو میں تیرے سامنے روشن کروں تو آ تو اٹھا اٹھا محبل بنا رہا فاروق چلا گرمے کے لیے دشمن سے کیوں نہ جاؤں کہا اگر تو چلا گیا تو مسلمانوں کا مل جاؤ مانا چلا جاؤ اگر تو نہ رہا مسلمان کہاں جاؤں کہا جاتا ہوں کہا تسبیح تک تک سلامت ہے تو اس کا ایمان سلامت ہے ایمام سلامت نہ رہا تو تسبیح کے دانے بکھر جائیں کس نے کہا تھا بچاؤ پوچھو اہل پائے گا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 آیت اللہ حمرنی کبھی کرنے والوں میں جانتا ہوں سب برا بھرا تمہیں یاد ہو کے میں یاد ہوں بتلاؤ لاہور بتلاؤ پچھاوٹ بتلاؤ راول پیڑھی بتلاؤ انسان بتلاؤ کراچی چر ساؤں تھا ہومینی کو مار رہا تھا اس کے ساتھیوں کو قتل کر رہا تھا پورے پاکستان میں کون تھا جو خمینی کا نام لیتا ہم تھے کہ تم وہ کیا پوچھے تم نے تو صرف کرتے سورج کو فراہم اور مور نے بتایا کہ جب اٹھارہ ہزار لے کے نکلے اس میں اکیلا بھی بائیس آدمی میں آیا اور پھر ان کی قبیت یہ تھی کہ مسلم ابن وکیل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 گواں ہو پلاٹی ہوٹل گو میں ہوں پھر وہاں مرایا گیا مجھ تو وہ بلایا کتاب حوالہ تیری کتاب تھا کبے کی عورتوں کہ ہوتے ہوئے سنا کے مردوں کو زنجیر دن دیکھا دیکھا پی رہے ہیں نظر اٹھائی جین العابدین بیمار نے کبھی بیمار کربلا کا تذکرہ ان سے سنتے ہو کبھی ہم سے بھی سنو اور ہم تمہیں اپنا کہ بیمار کربلا نے کیا کہا بیمار کربلا نے آنکھ کھول کے کی و سما کو دیکھا کوپے کے درو دیوار کو دیکھا اپنی آنکھوں کو بند کر لیا بہن بولی بھیا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا کہ کہنا مجھے کوپے کی درو دیوار سے بے وفائی کی آواز آ رہی ہے کو یہ کہا کوالوں کو کیا کہا کوپے والے بھی روتے ہوئے آئے کوالیاں بھی پیٹتی ہوئے آئے کہا بیماریں سر بڑا ہاتھ اپنے کانوں میں انگلیاں لیا کہا میرے سامنے میرے بابا کا نام نہ لو کہا کیوں کہا کو بالو اگر روتے تم ہو تو مجھے یہ بتلاؤ میرے مابا کو مارا کس نے ہے خود مارتے ہو خود روتے ہو خود مارتے ہو بجاؤ بجاؤ بجاؤ اباہشال یب کون قرآن کی آج یاد آنے کے جھوٹے ہمیشہ رویا ہی کرتے ہیں میڈم کسے بنائے ہوئے ہیں نبی کی بیٹی کے بارے میں کرو نبی کی بیٹی اور بے سبئی نبی کی بیٹی اور کہتے اس نے بال پکھیر دیے اس نے اپنا آنکھن پھاڑ دیا اس نے اپنے دامن پہ چاپا حیا کرو تمہیں پتہ نہیں یہ کس گرانے کی بیٹی ہے یہ اس گرانے کی بیٹی ہے جس کی دادی نے اپنے کدے ہوئے بھائی کی لاش کھڑے ہو کے کہا تھا جشمے کائنات تو مجھے روتا ہوا نہیں دیکھے میں محمد کے گھرانے والی دنیا مجھے روتا ہوا نہ دیکھا بھائی کی لاش پڑی ہے لیکن اس پہ کھڑی مسکرا رہی ہوں کیوں کہ دنیا کی بہنیں آئیں گی اپنے بھائیوں کے سر لے کے اور میں آؤں گی اپنے بھائی کے جسم کا نام لے کے نبی کا گھرانہ تم نے نبی کے گھرانے کو کس طرح کیا کوئی ایک بات ہو سکتا ہوں میں نے اسی موضوع کا گتگو کرتے ہوئے اسی قسم کے موضوع کو گو کرتے ہوئے گزرا والا میں کہا تھا کہ داما نے با باؤ سے تفریح الفروش تھا بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں میں لیے کوئی یہ سلوان ہو تو بات کرو ختم ہے ربا کی مارا سر بات کوئی اپنی بہن کا کوئی اپنی ماں کا سرے بازار نام لینا دوبارہ کہتا ہے اور تم میں حسین کو کیا جانا تم نے نبی کے خان وادی کو کیا سمجھا ہے کہ نقاف زبانوں سے ان کی بہو بیٹیوں کا نام لیتے ہیں خدا کا کیا پڑے گا کہ اس مقدس کرانے کا نام لینے سے پہلے باجبود ہو گیا ہو بازاروں میں نام لیتے ہیں تم نے کیا سمجھا ہے تو خدا کا خوف کرو کو اللہ ہم کو گالی دینے چاہیے لے لو گالی ان بادوں کے ناموں کو بازاروں میں لانے کی کیا ہوتے بات ہو تو تن سما داد باپ شو تمبا پوجا پھر سن لو گھر والوں سے سن لو جن کو تم میں بیٹھ کہتے ہو جن کو تم محلے بیٹھ کہتے ہو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ دماغ بھی کبھی آئے بیت میں شامل ہوا ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہم نے کبھی نہیں سنا لوگوں اس جگہ پہ رہنے والوں بتلاؤ اڑائی اگر اپنی بیٹی جاٹوں کو دے دے تو جاٹ دماز وہ اڑائی بن جائے گا اور بولو بولو یہ ہوگا کہ بیٹی کی اور لاپ جاٹ بن جائے گی نہیں یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ جس کو بیٹی دی ہو وہ گھر کا بن جائے گا. یہ کبھی الٹی بات ہے پہلے رہ دماز اگر اہل بیگ میں داماد شامل ہے تو جاؤ اپنی کسی کتاب سے یہ نکال نکالتے تو دکھلاؤ کہ بندے کی مرنے والے کی وراثت داماد کو بھی ملتی ہے اپنی کسی کتاب سے دکھاؤ دکھاؤ تو صحیح مسئلے بنا لیے اس کو مانو تم نے کہا اہل بی میں نے کہا چلو تمہاری بات تم نے کہا ہم نے مان لی اس اہل بیگ سے پوچھو تو صحیح اس کا پہلو کے بارے میں مکتا انبی... نے نگاہ کیا پہلا بیٹا ہوا نام رکھا محمد صلّہ صل ہو بڑا ہو کے مشہور ہوا محمد ابن حل پیا محمد ابن علی حجیہ اس کی ماں کا نام دوسرا بیٹا ہوا لوگوں نے کہا مبارک ہو خدا نے بیٹا دیا نام کس کا رکھ رہے ہو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 کہا جو ترتیب رب نے رکھی ہے علی نے بھی وہی رکھی اس کا نام اسمان رکھا ہے جاؤ جاؤ کوئی ماں کا لاڈلا لاؤ چاہے پگڑی سیاہ ہو چاہے چہرہ سے آؤ چاہے کتا سیا ہو چاہے دل سے آؤ کوئی لاؤ خدا کی قسم ہے آنکھیں طرف گئی کوئی ماں کا لال آئے تو صحیح سامنے کھڑا ہو کہے تو صحیح مولوی کی جھوٹ بولتا ہے کہے تو صحیح مولے وہ بیٹا نہیں کرو علی کے تیر بیٹوں کا نام عمر ملک کا انکار کرنے کی ضرورت کر سکے ابھی مال ہے بیٹا نہیں اور ہزاروں انصاف کی بات کریں علی کے پڑپوتوں کے نام کو لکھ دیے اپنے گھروں کے علی کے بیٹوں کا نام لکھتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے اور چلو ہمارے سدیوی کا نام نہ لکھو ہمارے فاروق کا نام نہ لکھو ہمارے دور بہن کا نام نہ لکھو اپنی علی کے تینوں بیٹوں کے نام کو لکھ دو لکھو تو کتاب تہری کتاب اور آگے چلو تو بات ختم ہو گئی جو ادائے کر بلا کیسے کر کرو اور اس کو کہتے ہیں اہل بھائی جو بجانے کی ضرورت ہے اللہ باغ کا مسئلہ تمہارے ہم نے تم کو مانا ہے تم بچو اگر الحس کو محبت کرنے والے ہو اگر علی کی اولاد کو ماننے والے ہو اور سا کے بیٹھ کے محمد کا نام لیتے ہو جو کر بنا میں اور مرسیجہ سننے والوں سنی تم بھی میرے بھائی ہو لیکن ناراض نہ ہونا لکیر پیٹتے ہو ساتھ نکل جانے کے بعد ان پیٹنے والوں کو ہان مال کس نے مہیا کیا ہے تم بھی مرتیجے پڑھتے ہو وہ بھی مرضی پڑھتے ہو ہے کیا ہو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نبی کے صحابہ سے محقق کرنے والی ہو ان کو حق کھلانا کچی روٹی پکی روٹی کے آتا ہے مولوی وہی بھیروی وہ گاتا ہے وہی وہ گاتے ہیں پھر آدمی نقل کے پاس کیوں جائے اصل کے پاس کیوں جائے وہ سنتے ہو کہ نہیں ہم بڑے صحیح ہم نامکار صحیح ہمیں گالی دے لو تم بھی دے لو تمہارا بھی ڈیٹ ٹھنڈا پڑتا ہم کچھ نہیں کرتے لیکن کبھی یہ بھی سنا ہے کہ بہادیوں کی کوئی بہو بیٹی بھی تازیا دیکھنے گئی ہو کبھی, کبھی سنا ہے کہ بہادیوں کی بہو بیٹی بھی کبھی گھوڑے کے نیچے سے منڈا مارنے گئی ہو کیوں لگتے ہو یا یار حق کی بات تو اکیلے ہم بھائی مل کے کر رہے ہیں اور منڈا نیچے سے مارنا کیا بات ہے تالوات کے رب کی قسم ہزار کھولنا ہو ہم اپنے مندے پر اس کو مارنا دوارا نہیں کرتے کے سنوں کے نیچے تم خود لیٹتے ہو اگر گھوڑا کسی نے نکالیا تو پھر گھڑا کھا دیا دودھ تم پلاتے رونے کے تم بنا برا ان کو کیا ہم کو معلوم نہیں ہوگی باپ ہم کیسے والا نہ دوڑا نہ گھوڑے والا لینے والا نہ دوڑا نہ دوڑے چودھری جی گاڑی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات تھی بھی جب تم ذرا نیچے آ گئے پھر اور نیچے چلے گا سلامت نہیں رہے گا کہ جب تک نہ جھکی کس کی جہانگیر کے آگے جس نے ایک دروازے پہ چکا لی وہ سو دروازے پہ بھی جھکا لے گا اور ہم سے ہم سے کائنات کیوں کی ہے آ جائے یہ دانی صاحب کہہ رہے تھے دائیوں تو دانی یا دانیہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ مشیرری یہ وزیری کوئی ہم سے زیادہ بڑی ہے لوگوں نے ان دیواروں کو نہیں دیکھا جن دیواروں کو ہم تھانک کے پڑ کے آئے ہیں خدا کے سر کیا ہے اگر علم کی بنیاد پر یہ چیزیں ملتی تو ہمارے سروں کے کلوے کے نیچے ہوتی لیکن ان میں سر کو جھکانا پڑتا ہے ہم نے جھکانا نہیں کٹانا سیکھا تھا. ہم نے جھکانا نام حسین کا لیتے ہو ہر جگہ جاتے ہو کوئی نہ ہوگا جو کئی نہ چکا ہو نہ دربار دے چکا ہو نہکا نہ مزید کے سامنے جھکا نہ مشیر کے سامنے جھکا نہ اللہ اچلہ ایڈمنسٹریٹر کے سامنے جھکا نہ صدر کے سامنے جھکا نہ بند کے سامنے جھکا جھکا تو رب کائنات کے سامنے جھکا اور جو وہاں جھکا دنیا کی کوئی طاقت پھر <سطور> اس کو کسی جگہ جھکا سکتی جھکنے کا کیا ہے آدمی یہ ہمارا دوست ہے پہلے دار اس کو دیکھ کے جھک جائے ٹھیک ہے کہ نہیں پھر تھانے دار اگے چکو کہ ڈی ایس پی اگے رکو جاؤ کہ ایس پی اگے سید جاؤ کہ آئی ڈی آ کے لمبے پیسہ پھر گھوڑے کے آگے جھکو گھوڑے والے کے آگے جھکو پھر گھوڑے والے کے والے کے آگے جھکو پھر جہاں سے گھوڑا آیا وہاں جکو پھر جہاں سے گیا وہاں جکو پھر کعبے میں جاؤ گے تو کیا منہ لے کے جاؤ پھر کہاں کہاں اور کائنات کے رب کی قسم ہے بڑے گنا بڑے فتاکار اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں حیات لیکن رب تیری بارگاہ میں نہیں آئے گی کوئی ناما اعمال میں روشنی نہیں ہوگی ایک بات تو تن کے کہہ سکیں گے اللہ جی گناگار جتنے چاہے ہو لیکن تیری کبریائی کی قسم ہے دنیا میں کسی کبریا کے سامنے نہیں جکے اتنی تو بات ہے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 امامت مانی تو تیری خدائی مانی تو تیری نہ جائے مانی ناراض ہو جائے کہ ہم انتخاب کی بات کرتے ہیں ہمارا عقیدہ انتخاب ہے ہمارا عقیدہ, عقیدہ، وہی میں کہنا اناستے بےچارے رپورٹر آتے ہیں واسطے بھی دیکھو مسالہ ہوتا چل جائے گا ایسا خالی کتابیں لے کے چاہ تمہیں کیا پتہ ہے وہ لوگ کب چلے گا میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے اوپر ناراض ہو جائے ساری کائنات اللہ کی قسم کروا دیے صدر مشیر وزیر تھاانےدار تھا نہیں اچھا آدمی ہوتا ہے ویسے ایک گل تھی یاد رکھے آئی جی نہ لڑ رہا کرو تھا لڑ رہا کرو ایک خریدنا آدمی ہے یہ کوئی نہیں ہے کیا ہے کابل کے رب کی قسم ہے یہی ایک بڑا فخر ہے کہ اللہ نے اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جس گھرانے میں پیدا ہونے والے کے چھوٹے سے دل میں رب کے سوا کسی کا خوف ہوتا ہی ہے کیا کریں اب نہیں ہے تو کیسے ہے ڈرامہ تو نے کرنا ہی آتا لوگ تو ڈرامہ کر کے بھی کر دیتے ڈرامے بھی کر لیتے اور بات آ رہی ہے مولوی میر بھاڑا یار ہے خدا پیٹنے کی بات کرو میں کہتا ہوں اگر پیٹنا سواب ہوتا تو مولوی زیادہ پیٹتا مار کی بات ہے کہ اگر چڑیا مارنا ثواب ہوتا تو مولوی تلواریں مارتا اگر یہ کام ثواب کا تو مولوی کیوں نہیں کرتا مولوی نے تو ڈیڑھ سو روپے کے کپڑے گھر کی شیروانی پہنی ہوئی لوگ ننگے پاؤں کو پیٹ رہے ہیں نگے جسم اور خدا کے بندے اگر پیٹنا ثواب ہے تو تیری چھاتی کیسے سلامت ہے کیا لوگوں کو دیکھنا ہم سے سنو ہم لوگوں کو وہی کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں ہم خود پیٹنا نہیں چاہتے لوگوں کو پٹوانے کے لیے بھی کہتے ہیں اپنی چھاتی عزیز ہے تو لوگوں کی کیوں برباد بدانتے ہمارا تو بڑا اصیدھی ساری بات آپ پوچھو علی مرتدا سے رضی اللہ تعالی جو کسی مولوی کو کم یہ جو شوائے کربلا میں نام لیتے ہو گھروں کے بیٹوں کے کن کے بیٹوں کے عمر ابن محمد ابن اور سجا امرب نے اور سجا سمر بل جوشن یہ کہاں رہنے والا یہ کہاں کا رہنے والا شمر کا نام فلاں کا نام اور پھر چچے کے بیٹوں کا نام محمد ابن ہو جافر ابن ہو پھر عباس کا نام لیتے ہو پھر مسلم کا نام لیتے ہو اور ان سب سے دوستی علی کے دشمنی کیا ہے علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے کیوں نہیں رہتے نام باقیاء شہادت کی کوئی سیاہ تاریخ اٹھا کے دکھاؤ باقیا شہادت کی کوئی سیاہ تاریخ اٹھا کے دکھاؤ اس نے سب پہ پہلے حسین پہ جس نے اپنی جان لکھاور کی تھی وہ ابو بکر کھاؤ خریف کا بیٹا کس <تصفح> کا بیٹا کیا نام تھا <تصفح> اس کا دوسرا جس نے اپنی جان قربان کی تھی اس کا نام عمان تھا کس کا بیٹا ابھی کا بیٹا تیسرا جس نے جان قربان کی تھی اس کا نام عثمان تھا کس کا بیٹا ان کا کیوں نہیں دیتا ارے کچھ تو ہے جس کی پردہداری ہے کچھ تو ہے کچھ تو ہے جس کی پردہداری ہے کیوں چاتیں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 حسین کے بڑے بھائی حسن کے بیٹے کا نام کیوں لیے تھے حسین کے بتیجے کا نام کیوں لیے تھے کربلا میں شہید ہونے والا ایک حسن کا بیٹا عمر تھا ایک حسن کا بیٹا ابو بکر تھا ان کا نام کیوں ان کا نام ابھی نہیں پسندی ہوئی جو شہید ہوا ہے اس کو پوچھو اور علی اکبر کا نام لیتے ہو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 اور کتاب کتاب سدھاری کوئی ماں کا نام اٹھے یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے یا اس کتاب کو جلائے یا عمر کی عمر کی صداقت کا عزمت کا جلالت کا حسمت کا رلی سے اس کے پیار کا احترام کرے اپنے گھر والوں سے پوچھو پوچھو اپنے گھر والے یہ اہل بیس ان کو تم اہل بہت کرتی ہے انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھے میں سب جا کے پوچھ پوچھ کے. میں نے ملتان میں پوچھا مظفر گڑھ جا کے پوچھا میرا ہاجھ خان میں پوچھا پشاور میں پوچھا لاہور میں پوچھا کوئی جواب نہیں ایک نے جواب دیا مظفر گڑھ سے آیا تھا کیا دادی نام علی ویسے رکھا تو لوگوں کو پتا چل جائے نام برے نہیں ہوتے نام برے میں نے کہا نام برے نہیں ہوتے کہہ رہا ہاں میں نے کہا حسین نے کیوں رکھی اپنے بیٹوں کے نام کہہ اس نے بھی اسی لیے رکھے تھے میں نے کہا حسین نے اس نے کہہ رہا حسین نے کسی بیٹے کا نام نہیں رکھا میں نے کہا حسین نے بیٹے کا نام بھی عمر رکھا پرتے کا نام بھی عمر رکھا اٹھا ساخیخ روکی کی جماغ نہیں ان ملا کر میں جتنی تھی کوئی دنیا کے نف ناموں کی تاریخ اٹھاؤ شما کی لکھی لی ہو جہاں حسین کا ذکر آئے گا اس کے بیٹے کا نام ہو گا اس کے پوتے کا نام ہو رہا ہے کیا لگا میں پوچھ کے بتلاؤں گا اور میں خط کا انتظار کر رہا ہوں پیسے بھی میں نے خط کے دے دیے اور پھر میں نے کہا علی نے تو سمجھانے کے لیے نام رکھے تو نام برے نہیں تجھ کو نام پھر برے کیوں لگتے ہیں پھر تجھ کو نام برے جب کہتا ہیں علی نے نام رکھ کے بتلایا کہ برے پھر تھی کیوں برا کہ میں تو نہیں برا سمجھتا میں نے کہا بالکل نہیں سمجھتا کہ بالکل نہیں سمجھتا میں نے کہا اچھا پھر آئے تیرے نام پہ عمر کا تقبہ لکھ کے لگانا ہے کہ عمر ہونا ہے پھر تم کیوں نہیں نام رکھتے پھر کیوں نہیں نام رکھتے آؤ اگلے بیت سے پوچھو ان کے نزدیک ان کا نقاب کیا تھا یار میں نے ابتدا میں کہا آج اس مسئلے پر جگڑتے ہیں جس مسئلے کا کوئی جگڑنے کا فائدہ ہی کوئی مسئلہ نہیں کہتے ہیں خلافت اس کا حق میں کہتا ہوں چلو علی کا حق تھی اب تمہارے حق کیا لے علی کو واپس لے لیا کیوں بھائی اگر چودی مشہور کے پاس پڑی ہوئی ہے تو میں خود اٹھا کے تمہیں دے دیتا میرے گھر میں پڑی ہے کوئی سمجھ نہیں آئی بات اب اگر کہتے ہو کہ بھائی لے لی تھی چ لیلی تھی پھر اب اب کیا کریں جو زور والے تھے لے ہی لیتے ہیں پھر جو پھر چیرے خدا ہوتے ہیں وہ لے ہی جو طاقتور ہوتے ہیں پھر لے لیتے جب کمزور نے مان لیا ہے تو توں کیوں نہیں مانتا اچھا وہ کمزور تھے میں نے تو پھر دی کیوں کہتا ہوں میںھین لی تھی میرے سے کوئی چھین سکتا ہے میں خود کمزور ہوں میری گاڑی کو تو آپ لگا آپ کو کوئی چیز کو چھوڑتا مسیج کوئی چھین لے مسجد چھین لے چھین لے کسی چوکری کا ایک مرنا کو چھین کے دکھائے اور کوئی اپنے زمین کی بٹ نہیں چھیننے دیتا ٹھیک ہے نہیں میں مر گیا ہوں سمجھا, سمجھا سمجھا کے اپنے بستی میں اور بچا تو کی لڑکی ہو بٹ سمجھ سارے سمجھو سارے پیڈ ہوئے تیو کوئی وقت سچا کسی نے کئی دفعہ خدا جانے لوگوں کا بندوکے لے کے بیٹھے ہوئے میں نے کہا کیا بات ہو گئی ہے چل گا میری وت جانا چل میری وت دا چل میں آخر چودھری بات ہی ہے نا چل گا وت نہیں اس جت دی سچ ہے کہتے ہیں کہ نہیں اور تم دو ٹکے کے لوگ سمجھو بات کو ہم دو ٹکے کے لوگ ہماری وقت کوئی نہیں چھین سکتا ابھی اتنے ہی کمزور تھا کہ کوئی اس کی خلافت ہی چھین کے لے گیا سی اصل کی بات کرو کبھی سمجھ چھوڑ کے بات کی کہ کس کو پڑ رہی وہ یہ نہیں سمجھ وہ کہتے ہیں ابو بکر کو گائی دے رہے اس نے چھین لی اور بندہ خدا ابو بکر سے برا کرنے سے پہلے یہ تو چھوڑ کے جس کی چھینی ہے اس کی اثیت کیا ہے اس کی بھی میں سوچ اس کی بھی آئی سب کو رکھ رہا اور یہ اتنا کمزور تھا جوتا تھا اس سے جو سی چھین کے لے جاتا میرا موضوع نہیں ہے کیا کیا چھینا ارے میں نے کیا کیا بنایا ہے کہ کیا کیا ہم سے چین سدا کا خوف کرو اللہ سے ڈراؤ آج ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے آج ملک کو اشتہار کی ضرورت ہے کام کے رب کی قسم ہے آج کر رہی ہے آج مسلمان داروس میں جسبہ ہو رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان بےکار لڑ رہے اپنے اقابر کی نبی لڑ رہے ہیں اپنے اپنا کے ماضی کو بدلا رہے ہیں مگر لوگ کبھی سے ضرورت ہو سکتی تھی کہ مسلمانوں کی طرف آس باہر آج لڑتے ہو. لڑتے ہیں اس چیز پہ جس کو چودہ سو سا سال گزر گئے ابو بکر کو سدیپ کو فاروق کو عثمان کو تم برا کہو گے تو چاند پہ چوٹنے سے چاند گندہ ہو جاتا ہے اس پہ کوئی فرق پڑ جائے گا تم ہمارے جنبات کو کیوں نہ چھوٹا ہم کہتے ہیں میں سب کائلہ اپنے ہر قیام کہ آدم کی اولاد میں قیامت تک جیسی پیادا نہ ہو وہ محمد کی ہتھی سلو کی امت وہ اللہ... میں تھے ساری کائنات کے جتنے نبی ان سب کی امتوں میں سب سے اعلیٰ ہستی صدیق کی اس کے بعد ہستی فاروق کی اس کے بعد ہستی زندوین کی اس کے بعد ہستی علی مرتضا کی رضی اللہ تعالی ہم تو کسی کو برا نہیں ہم کہتے جو کسی ایک کو برا کہتا ہے اس کا ایمان سلامت رہتا آخر ادا والا الحمد